الفاظ کے معنی کی معرفت کا فائدہ اور حضوری بغیر تاثیر دل کے میسر نہیں اور تاثیر دل کی بدون دانست معنی الفاظ کے حاصل نہیں اسی واسطے جو کچھ نماز میں ہیں معنی اس کے ہندی زبان میں محاورے کے موافق لکھے ہیں اکثر غریب لوگ جو ان معنوں سے مطلق بے خبر ہیں سمجھ کے حضور دل سے نماز گزاریں اور بہت سی حلاوت پامیں اور ایک فائدہ اور ہے اگر مانا الفاظ کے جانیں تو سب برے کاموں سے کہ جن سے نقصان ایمان کا ہے بچیں اور معلوم کریں کہ جو اقرار اپنے رب کے سامنے کیا ہے اسی پر قائم رہیں